القرآن المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وضره وضلاله وما كان المؤمنون لييفرقوا كفارًا نفا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقروا في الدين وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ قَوْمَهُمْ إِذَاءً جَهِلُوا إِلَيْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ فَهُمْ أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَقَامٍ آخَرَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ اَمَّنْ أم هُوَا قَانِدٌ آلَاءً لَيْلِ سَاجِدًا وَقَارِمًا يَعْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يُذْدَرِ الَّذِينَ يَعْلَمُنَّ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّنَا يَتَذَكَّرُ قُلُّ الْأَلْبَارِ اللہ سبحانه وتعالی اور شریعت شریحت بنیاد بیگم پر رکھی ہے وہی کاریگر اللہ سبحانہ و تعالی تعالیٰ نے جبری عظیم کے ذریعے امام الربیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پھر نبی مختلف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرا از وار علیہ کو دیا کیونکہ شریعت کے اخراط جب تک کسی انسان کے پاس ان کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ ترقا بات پہ عمل پیدا نہیں ہو سکتا نماز ہو روزہ حج سکا اسی طرح نکاح تلا کسی طرح کاروبار پجارش جتنے بھی شعبہ آئے زندگی ہیں دین اسلام نے ان کے بارے میں مختلف احکامات مقرر کیے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہر ہر مسئلے میں دین اسلام نے مکمل طور پہ رہنمائی کی ایسے ہی عقائد کا معاملہ ہے کہ اللہ مقبول علقی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے فرشتوں کے بارے میں تفریح کے بارے میں آخرت قیامت والے دن کے علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا حالانکہ احکامات سے کما حقوق عمل پیدا نہیں ہو سکتا اب علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اور انداز اور طریقۂ کار ہوتے ہیں کم از کم کم از کم دین کے دل کو سیکھنے کے لیے دل میں دین کے حصول کے لیے کم از کم جو کوٹا شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے خطبۂ جمعہ خطبۂ جمعہ یہ فرض ہے تمام تر مسلمانوں پر کہ وہ اسے سنیں اور خطبۂ جمعہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات من القرآن قرآن مزید کی کچھ آیات پڑھتے ان کی تشریح وکیر بیان کرتے یعنی قرآن اور حدیث یہ ہے خطبہ جمعہ عقائد اعمال یہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ جمعے میں مسلمانوں کا عتیدہ بیان ہو مسلمان اپنا عقیدہ سیکھے اعباد کا بیان ہو مسلمان عمل کرنا سیکھے عمل چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو معاملات سے متعلق ہو کاروبار معیشت و تجارت سے متعلق ہو کسی بھی میدان کا عمل ہو عقیدہ اور عمل یہ خطبۂ جمع ادارود یادارے والا ایمان جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو پھر اپنے کاروبار چھوڑ کے تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ ایک تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ خطب جمعہ سننا یہ اللہ تعالی کا ذکر ہے دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے آپ آئیں تو سستی کے ساتھ نہیں دعو تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے آؤ اس پر ادا سکھانا ہوا تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے بر وقت گھر سے نکلتا ہے نہار کر کے صافترے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آتا ہے سوار نہیں ہوتا اور وہ مسجد میں آ کے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی اتنی وہ نماز ادا کرتا ہے پھر جب آزان ہوتی ہے تو خطبہ ہوتا ہے وہ اس کو خاموشی کے ساتھ چھوٹتا ہے کوئی لگن کام نہیں کرتا تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جتنے قدم وہ چل کے آیا ایک سال کے روزے اور ایک سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے ایک سال تحجد ادا کرنے اور ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب کتبے جمعہ سننے کے لیے آنے پر ہر قدم میں ملے گا جتنے قدم چل کے آئے گا اتنے سالوں کا جل کے اس کے دس دن کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جو آدمی وقت آتا ہے پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا سواب ملتا ہے دوسری گھڑی میں آنے والے لوگ انہیں گائے کی قربانی کا سواب ملتا ہے تیسری گھڑی میں جتنے بھی اپرا آ جائیں ان کو مین بھی کی قربانی کا سواب ملتا ہے اسی طرح ثواب کم ہوتا جاتا ہے ہڈا کہ آزاد ہو جائے گے عام طور پہ سنے لے کے پہلے نمبر پہ کوئی آدمی جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا اس کے بعد جو آئے گا دوسرے نمبر پہ اس کو گائے کی قربانی کا ثباب ملے گا ایسی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے منوا یا پھرتا پہلی گھڑی میں جو بھی آئے ایک بندہ ہو یا سو بندے آئے مسجد چاہے ساری بات چاہے پہلی گھڑی میں جو بھی آئے گا اس کو کی قربانی کا سواب ملے گا دوسری گھڑی والوں کو گائے کی قربانی کا سباب ملے گا اب پہلی گھڑی میں کوئی مسجد میں آئے ہی نہ سارے پہنچے تیسری گھڑی میں پہلا بندہ مسجد میں داخل ہو تو کسی کو نہ اونٹ کی قربانی کا سواب ملے گا نہ گائے کی گا یہ تیسری گھڑی میں آنے والے ہیں ان کو اس کے مطابق ازر ملے گا مینے کی قربانی کا پھر اس کے بعد آنے والے جو ہے مرغی کی قربانی انڈے کی قربانی کا ازر اس طرح کا ہوتا ہے ایک تو اس کو فرض فرق کراریا کہ خطبہ کا چناب سننا یہ فرض ہے دوسرا پھر اس کے اوپر ازر رکھا ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے اسی طرح نبی غریب سب الگ کر پاتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے یا سکھائے فالا حجری حاج من حج اس آدمی کو ایسے حاجی کے برابر جواب ملتا ہے جس کا حج مکمل ہو حج میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتا ہی کوئی غلطی نہ ہو پورا مکمل حج کرنے کا جتنا اثر ہے اتنا اثر اس بندے کو ملے گا جو دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے اب دین سیکھنے سکھانے کی محفلوں میں سے ایک محفل اور مجلس یہ خطبہ جمعہ کی ہے جس کو اللہ کو ہوا تعداد نے پرت اور لازم پرار دیا اس کے علاوہ نفلی مجلسیں بھی ہوتی ہیں جس طرح حدیث کی کلاس مسجد میں لگ جائے ترجمے کی کلاس تفصیل کی کلاس اور اسی طرح درخت نصیحت جلسہ یہ سب دین سیکھنے سکھانے کی مدد ہیں تو جو آدمی دین سیکھنے کی غرض سے آتا ہے اس کو یہ نظر ملتا ہے جتنا اگر ایک حاجی کو دیا جاتا ہے تو بہرحال کم از کم جو مقدار ہے ایک آدمی کے لیے دین سیکھنے کی جتنا وقت کو صبح کرنا فرق ہے ایک مسلمان پر وہ ہے خطبہ اجمہ اول کا آخر سارا خطبہ اجمہ و غور سے سنیں اور اس میں شریعت کے دین کے جو اقدامات اس کو بتائے جائیں انہیں سیکھے ان کو رمض پیدا ہو اور دیگر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے خطبہ بجمہ کے علاوہ دین سیکھنے کے اور سکھانے کے دیگر مواقع اس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ مساجد میں منعقد ہونے والے مختلف دروس جلسے اسی طرح مساجد میں قائم ہونے والی کلاسر ترجمے کی حدیث کی تفسیر کی بنیادی دین سیکھنے کے لیے اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہے تو اپنا ٹائم مینیج کریں باقی تو ہر کام کے لیے لوگ مینجمنٹ کر لیتے ہیں بلکہ کاروبار چلانے کے لیے سلسلیاں کارخانے چلانے کے لیے لوگ اپنے ملازمین کو باقاعدہ طور پر ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت کیسے مینیج کرنا ہے تو دن سیکھنے کے لیے آپ اپنی چوبیس گھنٹوں کو مینیج کریں اس کے اندر سے کچھ مزید کوتا نکالیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وہ نکالیں اور اس میں دین سیکھیں سمجھیں تاکہ آپ کی عملی زندگی بہتر ہو سکے کیونکہ عمل سے ہی انسان کی ابروی زندگی وہ بنے اور عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جب تک آپ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھیں گے تو اس وقت تک آپ کی نمازوں میں کمیاں باہیاں رہتی جائیں. یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں جبکہ فلاتے ہیں یس فری فرض علیہ الفصلاتی ہی لاہوش لوہا آدمی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نماز کا دسواں حصہ سباب ملتا سو نمبر کا پیپر تھا نماز کا اس کو ملے کتنے صرف دس نمبر نبے نمبر ختم نماز نے پڑھی ہے تقبیر سے کے لے کے سلام خلاح لیکن ہم اس خلا کے ہی حصہ اس کو نماز کا اجر دسواں حصہ ملتا ہے او اس کو یا نواں حصہ یا, یا آٹھواں یا چھٹا یا ساتواں زیادہ سے زیادہ مسافر اس کو آدھا سواب ملتا ہے یعنی پچاس فیصد نمبر اس کو ملتے ہیں نماز میں نے پوڑی پوڑی کیوں اس لیے کہ اس کی نماز میں کمیاں ہوتا ہیں ایسی جس کو شہور ہی نہیں اور نہ ہی وہ شہور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہے کہ بچہ اپنی اضلاع کوشش کرتا ہے دین سیکھتا ہے عمل سیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اپنی اصلاح چاہتا ہے پھر بھی اس سے کوئی کمی کوتا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو کمی کوتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ اللہ ابوال معاف کرتے ہیں اور عبت فتحوں کو نہیں امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے خطا بھول اور جس کام پر ان کو مجبور کر دیا ہے یہ شریعت نے معاف کیے لیکن ایک آدمی جاہل ہے لا علم ہے اس کو معلوم نہیں اور نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے نہ عقیدہ سیکھے نہ عمل سیکھے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں معذور نہیں ہے اس کو اللہ نے عقل دی صحت دی صلاحیت دی, صلح دی، اور اس کو اس کاپت بنایا کے لیے سیکھے دنیا تو اس نے ساری سیکھ لی لیکن اپنی آخرت بھی سیکھے آخرت میں کام آنے والے آغاز سیکھے آخرت میں کام آنے والا علم سیکھے اس کی صلاحیت اس کے پاس موجود تھی لیکن جان پوچھ کے جاہل بنا رہا تو یہ اللہ رب العالمین کے کہ کہاں معذور نہیں ہے تو جس قدر ہو وقت نکالے اور علم کو حاصل کریں روزانہ کی انہیں پر قرآن مجید کا ترجمہ وہ سیکھیں آریف سیکھیں پڑھیں سمجھیں علماء سے رابطے میں رہیں علماء سے سوال کرتے رہیں پوچھتے رہیں ناما شکار اور نادامی کا علاج سوال کرنے میں ہے جس کو پتہ نہیں ہے وہ شرماتا نہ رہے کہ پتہ نہیں میں نے پوچھ لیا کو مولوی صاحب اتنی ہوگی نہیں دین سیکھنے اور سمجھنے میں کوئی شرم نہیں سید آئندہ انصار کی عورتیں کتنی ہی اچھی عورتیں ہیں لمبی اور بھی نہیں دین وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں شرکاتی نہیں جو بھی دین اور شریعت کا حوصلہ ہو وہ پوچھ لیتی ہیں انہیں اس بارے میں کوئی آر اور کوئی شرم نہیں اسی طریقے سے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اگر انسان اپنی زندگی اس کام پہ لگا دے کہ اس میں دین سیکھنا ہے سمجھنا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنی قوم اور عوام کے لیے یعنی وہ مکمل طور پہ اپنا آپ ہاں دین سیکھنے کے لیے رقب کر دے کہ دین سیکھے سمجھے علم حاصل کرے اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرے یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلی ترین کام ہے اگر کوئی آدمی وہی اداری کی حفاظت کے لیے وہی علت کے حصول کے لیے یہ کر دیں جس طرح اسکولوں کالجوں میں طلبا کو داخل کروایا جاتا ہے والدین کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کچھ پڑھ جائیں تاکہ دنیا ان کی بن جائے تو ایسے ہی والدین کو اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ اپنی ساری اولاد وہ ہی وہ دنیا سیکھنے پہ نہ لگا دیں کم از کم گھر کے ایک دو افراد ایسے جن کو اللہ نے قوتوں صلاحیتوں اور ذہانت سے نوازا ہو ذہین ستیم تاکہ وہ دین سیکھیں سمجھے وہ ڈر قسم کے اور جو اسکول میں نہیں جا سکے انہیں اٹھا کے رستے میں ڈال دیا یہ کوئی کام ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر وہ کچی روٹی پکی روٹی والے اور بھی پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ कुछ مسئلہ کچھ تو بتاتے کچھ اور وجہ کیا ہے کہ وہ جو نکلنے قسم کے لوگ جو اسکول کی لائن میں نہیں جا سکے انہوں نے وہ کہا کہ چلو جی دان تو مدرسے میں کچھ تو کریں گے یہ کام ہے اللہ عالمی لندوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سیکھنے کے لیے مدد کرنا ہے تو اعلیٰ ترین ذہین قابل اور مائک بچہ وہ مدد مدلس سے نظر کرتا ہے تاکہ وہ دین کو سیکھے جس طرح سیکھنے کا ہاتھ ہے اور پھر پہنچائے جس طرح پہنچانے کا ہاتھ ہے آج کل یہ دینی مدارت کا نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے داخلے جانی ہیں تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے میں سے لوگ نکالیں جو دین سیکھیں اور سمجھیں یہ وحی کا علم دین کا علم یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے تمام سارا ایمان کا تمام سارے سلاوات کو اللہ نے بڑی کا علم کیا اور صحابہ خیر نظبان اللہ یہ مجموعی کو دیتی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ العالمین کی وہی حیث سے آشنا تھے ہاں کسی نے اپنی زندگی مکمل طور پر اسی کام کے لیے مدد کر لی تھی اور کئیوں نے اور بھی کئی کام کیے ہوئے تھے اب جیسے یہ لوگ انہوں نے اپنے کاروبار بھی کیے کام بھی کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت و مہارت اللہ نے انہیں عطا کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کا بڑا گہرا علم رکھنے والے اور سیدنا فاروق عملی اللہ تعالیٰ کی سپاہوں کا اشتہار اور ان کی قوت استعل و استعب شریعت سے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی قوت سب پر حیران ہے بات سوتا ہا تو رام میں ان کا شمار ہوتا ہے ایسے ہی ابو بیرا رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر لوگ جن کا کام ہی سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا تاکہ آپ کی ہر بار آپ کا ہر عمل وہ نوٹ کیا جائے اسے یاد رکھا جائے اسے لکھا جائے تحریر کیا جائے اسی طرح مدارس میں پڑھنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اب اس نے مدرسے میں پڑھ لیا تو اب کسی مسجد یا کسی مدرسے کے اندر جا کے بیٹھے گا تو پھر نہیں دین سیکھے کیسے سیکھنے کا اس کے بعد اپنا کاروبار ہے کاروباری اضلاع اکثر اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں میٹر کیسے بی اے جہاں تک پڑھ سکتا ہے پڑھاتے ہیں اور پھر پڑھائی کے فارغ کر کے اپنے ساتھ لگا کام پہ اپنے ساتھ کام پہ لگایا جس کاروبار میں خود لگا ہوا اسی کاروبار میں اولاد کو شامل کیا تاکہ یہ کاروبار سیکھے کام سیکھے شامل کاروبار کے اندر ہی کرنا تھا تو پھر اس کو سکولوں سال جو اتنا پڑھانے کی ضرورت کیا آ صرف اس لیے تاکہ وہ دنیا میں رہنے کے آزاد سیکھ جائے اس کو ماحول <سؤال> کا جیسے دنیا سیکھنے کے لیے دس بارہ سال پندرہ سال تک بچے کو پڑھایا اور آخر کروایا کاروبار ہی ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے بھی چھ سات سال بچے کو مدرسے میں چھوڑیں وہ دن سیکھے دن مٹھائی چل امت کے چند افراد پر لازم اور ضروری ہے یہ بھی فرض ہے لیکن فردے کی خیال کہ چند لوگ سیکھ لیں جین کو خوب اچھے طریقے اور پھر دن وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر ساری امت ہی وہ بس گزارا گزارا کرنے پہ لگی رہے اور راستے قسم کے علماء پیدا نہ کریں تو پوری امت گناہ ابھی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ عید کو اٹھا لے گا لا لائق بکیمہ امتزا نہیں ایسے نہیں اٹھے گا پھر لوگوں کے پاس قلم ہے تو اس کے سینے سے اللہ علب سیخے ولہ کی یقین بھی وقت بلکہ کیا ہوگا قرب قیامت اللہ تعالیٰ ولا کو اٹھا لے گا کے کوئی راسخ عالم باقی نہیں بچے گا الناس سو سن لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنانے جاہلوں کو علماء سمجھا جانے لگے گا غلامات سوال کیا جائے گا تو اب تو وہ بغیر علم کے لوگوں کو خطبے دیں علم ہوگا نہیں مفلے کا صحیح پتہ نہیں ہوگا ایسے ہی تگے لگاتے رہیں اٹکل بچوں پبلو و ابلو خود بھی گمرا ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کرے تو راستے کور پیدا کرنا یہ امت کی بھی نہیں قوم میں بہت ذمہ داری ہے ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا اس بارے میں کیا کردار ہے میں نے یہ کہا کس حد تک کیا ہے اگر ہر آدمی یہ سوچے چلو میں نہیں کرتا کوئی اور کر لے گا کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے اور اللہ سخلا نے اس پر بھی, احکام بھی نازل کیے ہیں اور اس کی فضیرت اور اہمیت بھی بیان کی ہے اللہ سخان سارے کے سارے دین سیکھنے کے لیے نکل پڑیں یہ ضروری نہیں ہاں ہر گروہ میں سے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلے یہ دا سکتا دین وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین سمجھنے سیکھنے کے بعد جب اپنی قوم کو ان کی طرف واپس آئیں تو ان کو درائیں اللہ کے احکامات ان کو سنائیں اور بتائیں اللہون تاکہ وہ بند اعمالیوں سے بچ جائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قربات سے اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درا جات اللہ تعالیٰ غلام کرتا ہے وہ باح بیمار دا اور جو تم ہمر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شکم دیا کو کھانا ہوا آپ کہیے کہ اے اللہ علم میں اضافہ فرما علم میں اضافے کی دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شکم دیا اور پھر علم کی وجہ سے علم کی بنا پر جو عمل ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا وہ شخص جو رات کی تاریخی میں اللہ کے حضور سجا کرتا ہے قیام کرتا ہے یَ درآخر سا یرس و رحمت اور بھی ہی اپنے رحبت کا امید وار ہے اور آخرت کے ڈرنے والا ہے لا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں انما یسد کا الباغ یقیناً جو عقل مند ہیں وہی اس کے بارے میں نصیحت حاصل کرتے ابو رضی اللہ ن کے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا جب اس نے یہ بات کہی تو ابو اردار رضی اللہ تعالی عہن فرماتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے راستے پہ چل کے وہی کا اللہ شریفل جنا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے وہ ادھر ملاہی کا طالب الْعِلْمِ اور علم کو حاصل کرنے والے کی رضامندی کی خاطر فرشتے اپنے پر چھپا دیتے ہیں وہ منصفا اور جو دین کا علم سیکھنے والا جاننے والا ہے اس کے لیے آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سب اس کے لیے اتفاق کرتے ہیں وہ عید مفید وزما اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں وہ بھیار کرتی ہیں وہ عالمی اور ایک عالم کی فضیلت عادل پر عبادت کرنے والے کی فضیلت علم جاننے والے کے مقابلے میں علم جاننے والے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں جیسے چودھری کے چاند کی فضیلت تمام تر ستارے انبیاء, اور انبیاء کے وارث ہیں وَا انبیاء لم اور وراثت علم کی واسط ہوتی ہے پمن آپ آپ ہر دن بات تو جس نے دین کا وری کا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے ایک واپر حصہ لے لیا تو یہ علم اور اہل علم کی فضیلت ہے ایک تو فرض ہے فرض دیکھ نہیں کہ دین کو اچھے طریقے سے سکھا جائے اور امت کے لیے رہنما بنا جائے اور دوسرا اس پر اللہ سبحانہ کھانا ہوگا نے بے شمار سزیلتیں اور بے شمار عنایتیں رکھی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی جان پہچان وحی کے ذریعے ہوتی ہے شریعت کے علم کے ذریعے ہوتی ہے تو جو آدمی شریعت کا جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ حکمر عالمی سے کما کو رکھنے والا ہے اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کی پاسداری کی جائے ہوتا مارا اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی رحمت کی تما کرتے ہوئے یہ دوستوں کو مقصود ہے اور یہ ممکن کب ہوگا جب عدے کے پاس علم ہو علم ہوگا علم جانے کا تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے گا اور اللہ رب العالمین کی کما گماحق عبادت کرنے والا بن جائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ خیال ہوگا فرماتے ہیں اب تا اللہ اللہ سے ڈرو وہ ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے وہ الحیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالی خود یو اللہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے شریعت کا علم اللہ نے نازر کیا ہے نا اور شریعت کا علم سیکھنے والا اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے علم سے سیکھنے والا ہے تو اس لیے جس قدر ممکن ہو اس قدر شریعت کا علم حاصل کریں ایک تو وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں وہ ہر ہر بندے پہ کر دے ہیں اپنی ذات کی حد تک کہ اپنی ذات میں اس کی طہارت اس کی نمازیں اس کے روزے اس کا حج اس کی زبات اس کے صدار اس کا کاروبار اس, کا اس کی تجارت اپنی ذات کی حد تک یہ صحیح ہو اس کے معاملات لین دین کے اس کا حالات اس کا کردار یہ سب درست ہو اتنا علم ایک بندے کو ہونا چاہیے یہ اس پر فرض ہے اگر نہیں حاصل کرتا مواقع میسر آنے کے باوجود تو وہ ناکاز اور دوسرا اس سے زائد علم کہ اپنی ذات کے علاوہ دیگر لوگوں کو پیش آنے والے معاملات ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا یہ فرضے ہیں نہیں یہ فرضے لکھایا ہے چند لوگ سیکھ لیں تو کافی ہے لیکن اگر کوئی آدمی بالکل نا بدل ہو کے بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ سیکھے تو وہ دنیا جتنی مرضی سیکھ لے اللہ عالین کہاں ہو چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے اور ساتھ ہی کیا کہا یہ اللہ ہے اور ایاسک دنیا ہاں دنیا کی زندگی کا وا وہ یہ جانتے ہیں دنیا کے علم کا اصول وہ انہوں نے کیا ہوا ہے دنیا کے بارے میں بڑی معلومات ہے وہ ہوں انل آخراتی ہوں وافلوں اور آخرت کے بارے میں یہ بالکل غافل ہیں یعنی آخرت کے بارے میں جو غافل ہے آخرت کے آغاز اس نے نہیں سیکھے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا اللہ یہ لا نہ بے علم لوگ جاہل ایسے ہی اللہ خرا نے فرمایا بری دارا کاغل فن آخرا ویسے تو یہ بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور سیانے اور علم والے ہیں لیکن بری دار کاغل فن آخرا آخرت کے بارے میں ان کا علم کم ہو گیا آخرت کے بارے میں علم ان کا بہت تھوڑا ہے بل ان کی شک مینہ بل فنہا بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں بہت ہیں بند ہوں مینا بلکہ یہ اس سے بالکل انجھے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں تو اسی طرح اللہ سبحانہ ہوگا تو کا فرمان اونم یا سوہا منتھیہ کہ ہم زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں زمین کے اندر کمی واقع کرتے ہیں ابا آفما ہلا فرماتے ہیں ہوا نو رولاما اس سے مراد رولام کی موت ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ علامہ موت دے کر زمین میں کمی واقع کرتے ہیں یعنی ولم کی کمی یہ زمین کے اندر واقع ہونے والی کمی ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ مسلسل کرتے ہیں تو بہرحال علم دین کا حصول جس قدر ممکن ہو اس قدر لازم اور ضروری ہے کم از کم مکمل خطبہ جمعہ سننا یہ ہر آدمی پر مسلمان پر پد اور لازم ہے کہ وہ خط کا جمعہ سنیں اور اس سے علم دین حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد میں مدرسے میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا اس کو بہت میسر آتا ہے اپنے حساب سے کی کوشش کریں اور پھر سیکھ کا اس پر عمل کرنا ہو اور آگے لوگوں کو پہنچائیں اللہ خانہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے ہم